اللہ تعالیٰ نے کیوں مرے کٹ نہیں دیا اس امت کو اور قرآن دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ دنیا میں ایسا ایک ریولیوشن رہے گا ریولیوشن جب کہ پیسفل طریقے سے سب کچھ حاصل کرنا پاسبل ہو جائے اب جو دنیا میں دیکھیے جو ڈیموکریسی ہے فریڈم ہے رجت خوش ختم ہو گیا ہے یونائیٹیڈ نیشنس قائم ہو گیا ہے اور ہر طرف پیس پیس پیس کی باتیں ہو رہی ہیں یہ ایک یہ, یہ خدائی اسکیم ہے یہ یہ ایک ایک ڈیوائن ریولیوشن ہے یہ ایک لمبے پروسیس کے بعد یہ ریولیوشن آیا ہے تو اب لڑنے کی کوئی بات ہی نہیں اب جو ادھر ادھر مسلمان بم مار رہے ہیں وہ اسلام سے کے خلاف چل رہے ہیں اللہ کی اسکیم بھی اس کے خلاف چل رہے ہیں اچھا اس کی وجہ کیا ہے کیوں نہیں چھوڑتے لڑائی اس کی وجہ ان کا غلط ماڈل ان کے مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہے مسلمانوں کے مائنڈ میں غلط ماڈل بیٹھا ہوا وہ ہے وہ ماڈل ہے پولیٹیکل ماڈل پولیٹیکل ماڈل آج بھی ان کے مائنڈ میں وہی بیٹھا ہوا ہے پولیٹیکل ماڈل پولیٹیکل ماڈل تو سوچتے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل یعنی سیٹ پر قبضہ نہ ہو تب تک تو کچھ بھی نہیں ہوا تو پولیٹیکل ماڈل تو وہ ختم ہو گیا پہلے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اس کو اب آڈیولاجیکل ماڈل ہے آئڈیولاجیکل ماڈل ابھی انڈیا میں جو ایک پولیٹیکل چینج آیا سولہ مئی دو چودہ کے الیکشن میں تو سامان خواب خواب پریشان ہے کیونکہ ان کے معنی بھرا ہوا ہے یہ پولیٹیکل ماڈل پولیٹیکل سیٹ پر وہ اگر بیٹھے ہوئے ہوں تب سمجھے کچھ نہیں تو نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دنیا میں ایک ایسا انقلاب ایک ریزوشن برپا کیا ہے کہ پولیٹیکل سیٹ پر کوئی بھی آیا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ خود دوائیں اسکیم کا ایک حصہ تھا کہ موجود زمانے میں آئی ڈیموکریسی جو ہے وہ خود ڈیوائن پلان کا ایک حصہ تھا دیکھیے ڈیموکریسی نے کیا کیا ہے یعنی سکل ڈیموکریسی میں ایک بہت بڑا کام یہ کیا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو دوسرے ڈپارٹمنٹ سے الگ کر دیا یعنی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ الگ اور باقی چیزیں الگ بس دیکھیے ایجوکیشن کے فیلڈ دعوت کے فیلڈ سوشل ریفارم کی فیلڈ اس طرح کے جتنی فیلڈ ہیں وہ بالکل فری ہیں فری جو ایڈمنسٹریشن ہے جو رول ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے آپ کو کوئی پابندی نہیں جیسے انڈیا میں پہلے جو پولیٹیکل سیٹ اپ تھا اب بدل کر نیا سیٹ اپ آ گیا لیکن جو اصل فیلڈ ہے ہماری ویسے ویسے انٹیکٹ ہے وہ. یعنی پچھلا جو دور تھا یعنی جو پولیٹیکل ٹیم پہلے انڈیا میں کر رہی تھی اب ایک نئی پولیٹیکل ٹیم آ گئی. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ تو آئی ہے کہاں ایڈمنسٹریشن کے سیٹ پر ن نئے لوگ بیٹھ گئے ہیں جو ایڈمنسٹریشن کے سیٹ ہے یعنی انتظامیہ کے سیٹ ہے اس پر کچھ لوگ دوسرے لوگ آ کے بیٹھ گئے باقی جو جو جو ہمارا اصل کنسرن ہے یعنی ایجوکیشن دعوت اور سوشل ریفارم اور کانسٹرکشن یہ سے کھلا ہوا ہے ابھی جیسے پہلے کھلا تھا اب بھی کھلا ہوا جیسے پہلے کھلا ہوا تو اب بھی کھلا ہوا تو یہ ایک بہت بڑا ریولوشن تھا جو اللہ تعالی نے مینیج کر کے دنیا میں پیدا کیا اس سے مسلمان کو بےخبر